اہل ویال کو تعلیم دینا اور دین پر چلانا اہل و عیال کو تعلیم دینا دین کے امور کا سکھانا اور دین پر چلانا شوہر اور باپ پر فرض ہے فرمان الہی ہے الذین و نارا الناس اے مومنوں اپنے کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ جنو انس اور پتھر ہیں عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو <تصفح> کم <تصفح> تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے ریوڑ کے متعلق پوچھا جائے گا امیر المومنین تمام لوگوں کا چرواہا ہے اسے ان کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے آدمی اپنے گھر والوں کا چرواہا ہے اور وہ ان کے بارے میں ذمہ دار اور جواب دہ ہے عورت چوہر کے گھر اور بچوں کی چرواہن ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک غلام بھی اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا جان لو ہر ایک چرواہا ہے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا بھائیو یہ سوال اس وقت ہوگا جب کہ حکومت اور ملکیت صرف اللہ ہی کی ہوگی اور سب لاچار بے یار و مددگار اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سب کا حساب لے گا یعنی قیامت کے دن یہ حساب و کتاب ہوگا اور بہت ہی سخت مرحلہ ہوگا اللہ پناہ دے مالک بن حویرس کہتے ہیں اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہم جوان اور ہم عمر تھے آپ کے پاس بیس دن ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی رحم دل اور مہربان تھے آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے اہل و عیال میں چلے جانے کے خواہاں ہیں تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس چلے جاؤ انہی میں رہو انہیں سکھاؤ اور ان کو خیر کا حکم دو جب سلاد کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی آزان دے اور تم میں جو سب سے بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرے